جی نام الکمن تلس الگ ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو یہ بھی اس عورتوں کے کبکے پر جو شخصی ظلم ہوتا تھا کیونکہ پالیگامی عام تھی ایک شخص ہے فوت ہوا ہے چار ہیں پانچ بیویاں ہیں اب فرض کیجئے کہ جو بیٹا ہے بڑا جو وارث بن گیا ہے اب باقی اس کی حقیقی ماں تو ایک باسی سوتے نہیں مائیں وہ ان کو وراثت میں نہیں لیتا تھا کہ میرے قبضے میں رہیں گی یہ بلکہ ان سے شادیاں بھی کر لیتے تھے بغیر شادی اپنے گھروں میں ڈالنے رکھتے تھے یا پھر یہ کہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ کر ان کی شادی کہیں کرتے تھے تو خود مہر لیتے تھے اس طرح کے معاملات کرتے تھے عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتے تھے یادین احمد اللہ یا ہی جو لکو منتر سنسا کر رہا پہلے ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے بارش بن بیٹھو زبردستی بولا تھا بات ہے تمنا اور نہ تمہاری یہ جائز ہے کہ تم ان کا راستہ روکو روک کے رکھو انہیں تاکہ تم واپس لے لو ان سے جو کچھ کہ تم نے انہیں دیا ہے اب نکاح کیا تھا اس وقت بڑے چاؤ تھے اور لان تھے اور کیا کیا دے دیا تھا اور اب جو ہے اس سے وہ واپس ہتھیانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کندے استعمال ہو رہے ہیں انہیں تنگ کیا جا رہا ہے ٹارچر کیا جا رہا ہے ذہنی طور پر تکلیف پہنچائی جا رہی ہے اللہ یا تین بکن مبئی ہے نا ہاں اگر کسی سے صحیح جو ہے حرام کاری کا فیصل سبزد ہو گیا اس پر تو زیادتی کی جائے اسے کچھ سزا دی جائے جیسے کہ اوپر آ چکا ہے فاضو اس پر تو اجازت ہے اس کے بغیر جو ہے کسی کے اوپر زیادتی کرنا خاص طور پر اگر نیت یہ ہے کہ میں اسے اپنا مہر واپس لے لوں معاشرنا بالمعروف دیکھو عورتوں کے ساتھ معاشرت اختیار کرو رہو سہو معروف طریقے پر بھلے طریقے پر اچھے طریقے پر نیکی اور راستی کے ساتھ فن کرنا ف آسان تک رہو شاید اللہ حفیح ہے خیرن کثیر <كَثِيرًا> تو اور اگر تمہیں کسی وجہ سے اب وہ ناپسند ہو گئی ہے انہیں پسند نہیں کرتے تم, تو ہو سکتا ہے کہ کسی شے کو تم ناپسند کرو ذرا کہ اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا پتہ نہیں ایک عورت جو ہے کسی ایک اعتبار سے آپ کے دل سے اتر گئی ہے طبیعت کا میلان نہیں رہا ہے اس میں اور کون کون سی خوبیاں ہیں اس اعتبار سے آپ کے لیے وہ خیر کا ذریعہ بنتی ہے تو اللہ کے حوالے کرو اس معاملے کو لیکن ان کے ساتھ رکھو معاشرت صحیح ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے ہاں اگر معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے تو طلاق کا راستہ کھلا ہے شریعت اسلامی نے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے یہ کرسچینٹی کی طرح کا کوئی غیر معقول نظام نہیں ہے کہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی وہاں یہ کہ طلاق کا راستہ کھلا ہے وہی تم استقدار زوجن مکانہ زوجن اور اگر تم نے فیصلہ ہی کر لیا ہو کہ ایک بیوی کی جگہ کوئی دوسری بیوی لانی ہے آتے تم اتنا ہو نہ تارن اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے مال دیا ہو اس میں سے کوئی شہ واپس نہیں لے سکتے جو مہر دیا تھا وہ ان کا ہے اب اس میں سے کوئی واپس نہیں لے سکتے و کیا تم لوگ وہ واپس ان سے نا حق اور سری گنا کے طور پر ناخن لو کچھ اور کچھ شرافت کا ثبوت دو کیسے ان سے مال تم واپس لینا چاہتے ہو وقت افزا بازو پیدا بازوں جب کہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو تمہارے مابین انتہائی قریبی رشتہ جو بھی ہو سکتا ہے دنیا کا وہ قائم ہو چکا ہے وہ اخذ نمین کو اور وہ تم سے بہت گہرا قول و قرار لے چکی تھی اب قول و قرار ہوتا ہے نکالتے وقت ذمہ داری لیتا ہے مرد وہ ایک, بھی ایک ہے ولا من اللہ اور جو تمہارے باپوں نے جن سے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح مت کرو جو میں نے کہا تھا نا کہ جو سوتیلی مائیں ہوتی تھیں ان کو وہ اپنے نکاح کر کے گھر میں ڈال دیا یا بغیر نکاح کے ڈال دیا وہاں بھی اس معاشرے میں بھی اس کو کہتے تھے نکاح مقت بہت ہی برا نکاح ہے فطرت انسانی تو یہ کرتی ہے لیکن رواج ان کا تھا یہاں پرانے مجید نے آ کر اس کا جو ہے سختی کے ساتھ سدے کیا بلا کن کے ماں نے جن عورتوں سے نکاح کیا ہو تمہارے باپوں نے ان سے نکاح نہ کرو ان نسا اللہ سوا اس کے کہ جو ہو چکا ان کا نفاہ و مکتا یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی بسا سبیلا اور بہت ہی برا راستہ ہے اب یہ طویل آئے آ رہی ہے جس میں محرمات ابدیا کا بیان ہے کہ کن رشتوں میں نکاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا ایک مرد کن کن اپنی خواتین رشتے داروں سے شادی نہیں کر سکتا پورنمتم مہات حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں نمبر ایک وہ بنا تمہاری بیٹیاں واخواتکم تمہاری بہنیں و تمہاری پھوفیاں و خالات تمہاری خالائیں وہ بنا اخے اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بتیجیاں وہ بنا اختیں اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھنجیاں وہ مہات حکم اللہ اور داد اکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وا خوات رضا تے اور تمہاری دودھ پلانے والیوں کی بیٹیاں جو تمہارے اب بہن بن گئی ہیں رضائی بہ مہات نسائے اور تمہاری بیویوں کی بائیں یعنی ساس جن کو ہم کہتے ہیں خوش دامن بائے کم اللہ فی حجور اور اگر وہ جو ربیبہ ہوں جو تمہارے ہاں پلی بڑھی ہوں نسائے کم اللہ دخل تم بہن ربیبہ ربیب اس کو کہتے ہیں کہ ایک عورت کے پہلے کو اولاد تھی آپ نے ان سے شادی کی ہے تو وہ اولاد بھی ساتھ لے آئی ہے اب وہ آپ کی بیٹے, بیٹے ہی ہو گئی آپ کی لیکن وہ آپ کے حقیقی بیٹے, بیٹے نہیں ربیب ربیب اور تو وہ ربیب اور ربیبہ بھی حرام ہے اگر جو ماں ہے اس کے ساتھ مقاربت کی ہو اگر اس کے ساتھ تعلق کے زن ہوا ہوئے تو پھر وہ ربیبہ جو ہے بچی جو آئی تھی اس کے ساتھ وہ بھی حرام ہو گئی لیکن اگر کسی وجہ سے بغیر اس کے کہ ان کے ساتھ کوئی جنسی تعلق و طلاق ہو جائے تو پھر وہ ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے فی حجور کم نسائے کم اللہ دخل تم بھی ہننا جن سے تم نے صحبت کی ہو ان کی جو بیٹیاں ہیں سابقہ شوہروں سے وہ حرام ہیں فلم تک دخل تم اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو فلا جنا کم تو پھر کوئی حرج نہیں ہے وہ ہلا لو ابنائے کم اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں یعنی بیٹوں کی بیویاں بہو جن کو ہم کہتے ہیں تمہاری بہو ہیں لیکن بہتے وہ جو تمہارے اپنے سے ہو اپنے بیٹے منہ بولے بیٹے کا معاملہ نہیں ہے وان تجما بین الختین اور اس بھی یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہمیشہ کے لیے کہ وقت دو بہنوں کو جمع کرو ایک نکاح میں اللہ ماں کا سلف اس کے جو ہو چکا ان کا نہ غفور الرحی ماں یقین غفور جو ہو گیا ہو گیا پہلے کا اس کو تو, تو گڑے مردے اکھاڑے نہیں جا سکتے لیکن آئندہ کے لیے یہ محرمات یا بدیا ہے اس میں حضور نے اضافہ کیا ہے کہ دو بہنوں کو بھی ایک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے اسی طرح خالہ بھانجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے اور پھپھی بھتیجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے یہ محرمات ابدیاں ہیں کہ جن کے ساتھ کسی حال میں کسی وقت شادی نہیں ہو سکتی اب ہیں وہ محرمات جو عارضی ہیں من وہ محسنات النساء وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہیں اب یہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے نکاح میں ہیں آپ پڑھا ہاں اگر وہ طلاق دے گا پھر آپ شادی کر سکیں گے اسے. لیکن یہ کہ اس کے اوپر جو حرمت ہے اس کی وہ حرمت اب ابھی اس ناؤ کی نہیں ہے جو اس آیت میں جو بیانات ہوئی بلکہ یہ کہ وہ تو کسی اور کے نکاح میں ہونے کی نقصانات حسن کہتے قلعے کو جو قلعے میں ہے پہلے ہی ایک خاندان کے قلعے کے اندر ہے وہ اور شور والیاں ہیں اللہ مامل تعمیر حکم سوائے یہ کہ ان میں سے کوئی تمہارے ہاں قنیز بن کر آ جائے ظاہر باتیں جنگ ہوئی ہے وہ عورتیں جو ہے مردوں کی بیویاں ہیں وہ لونڈیاں بن کے آ گئی ہیں تو اگرچہ وہ بیویاں ہیں مشرکوں کی وہ صنعت ہے اس معنی میں لیکن وہ لونڈی کی حیثیت سے آپ کے لیے جائز ہوگی کتاب اللہ علیکم یہ اللہ کا کتاب ہے حکم ہے فرض ہے تمہارے اوپر وحکم و راضم اب اس کے علاوہ تمہارے لیے تمام عورتیں حلال ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کتنی تھوڑی سی تعداد میں عورتیں ہوئی کہ دن سے نکاح حراب ہوا باقی کسی تازہ یعنی مباحات کا دائرہ بہت مسیح ہے محرمات کا دائرہ بہت محدود ہے کم لیکن یہ کہ اس کے لیے نکاح ہوگا مہر دے کر اموال کے ساتھ تم اس میں نکاح کرو محسنین نیت ہو گھر میں بسانے کی قلعے میں لانے کی غیر مسافرین صرف مستی نکالنے کی نہیں یعنی یہ جو ہے اس کو ایک کھیل اور ہابی نہ بنا لو گھر میں آباد کرنے کی نیت ہو اس سے شادی کی جائے تم بھی فاتو ہُننا وجورا ہُننا تو جو بھی تم نے ان سے استفادہ کیا ہے تو انہیں ان کے مہر جو ہے مقرر ہوئے ہیں فریض وہ دو بلاجنا کم فیم ہے تم بھی فریضا آ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی مہر کے مقرر ہونے کے بعد اگر بارہویں تدابندی سے اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے ان اللہ تعال علیم اور حکیمہ یقین اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے ملب جو سب کم تو المحسنات المومنات اور جو کوئی تم میں سے اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو بخدرت نہ رکھتا ہو کہ مومن محسن عورتوں سے شادی کر سکے اب محسن دو معنی میں آتا ہے ایک خاندانی لڑکی شریف لڑکی خاندانی آزاد گھرانے کی کہ اسے گھر کا قلعہ حاصل ہے اور ایک شادی شدہ عورت کے جو ایک شوہر کے قلعے کے اندر ہے ایک ہے خاندان کا قلعہ خاندان کی پروٹیکشن حاصل ہے سپورٹ حاصل ہے تو وہ عورت جو ہے وہ محسنا ہے اسی طرح وہ عورت جو شوہر کے گھر میں ہے ایک قلعے میں ہے اس کے گھر میں ہے اس کی حفاظت میں ہے وہ بھی محسنہ ہے پہلے تھا وہ دوسری معنی میں یعنی شادی شدہ یہاں مراد ہے شریف زادیاں آزاد مسلمان عورتیں عذائبات آزاد مسلمان عورتوں کا تو مہر ادا کرنا پڑے گا اس حوالے سے اب کوئی ہنچارا مفلس ہے نہیں دے سکتا ہے تو کیا کریں سوتے ہیں المحسنات فمبا ملک جو ہے سے نکاح کر لو ان فتحات جو تمہاری مومن جو لویا ہوں مانک باقی یہ کہ کون مومن ہے اور نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے مراد یہ ہے کہ جو بھی قانونی اعتبار سے مسلمان ہیں جس کے تم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہو بعض کم بمبا تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو فالکے ہننا بےز نے اہل تو ان سے تم نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے اب ظاہر باتیں وہ لوڈی ہے زید کی تو زید اس سے جن سے تعلق قائم کر سکتا ہے لیکن یہاں اب ایک شخص اس سے اجازت دے رہا ہے کہ میں آپ کی اس لوڈی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت دے دی اب زید کا تعلق منقطع ہو جائے گا اب وہ اس لاڈی اس کی اس اعتبار سے اس کے مقام میں نہیں آ سکتی بلکہ وہ اب من ہو جائے گی ایک مسلمان اس لیے بے عزل اہل ہندنا اور اس میں پیسے نظر رکھیے کہ ایک معاشرہ تھا بال یہ شکلیں تھیں یہ نہیں کہا جا رہا یہ شکلیں پیدا کرو اصل بات کیا ہے کہ جو معاشرہ تھا جس میں کہ قرآن نے اصلاح کا عمل شروع کیا ہے تو اس میں کیا کیا صورتحال تھی کس کس اعتبار سے اس میں بہتری پیدا کی گئی تجرین پھلکے ہوا ہوں گا بے بالمعروف انہیں بھی ان کے جو مہر ہیں چھوڑے ہوں گے وہ دو معروف طریقے پر دو وہ صناتین غیر مسافر ان, ان سے بھی جو تعلق ہے یہ نکاح کا ہوگا تو نیت ہونی چاہیے گھر میں بسانے کی محض مستی نکالنے کی اور شہوت رانی کی وہ نیت نہ ہو ولا تقات افدان اور نہ ہی کوئی چوری چھپی کی دوستیاں اور یاریاں ہوں یہ نہیں کلم خلن کھلا نکاح ہو معلوموں کے فلاں کی لونی ہے جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو جہل کا چچا تھا ایک شریف انسان تھا اس کی لونی تھی پھر جب یہ یاسر آئے ہیں یمن سے اور آباد ہوئے مکے میں تو انہوں نے اس کے ابو جہل کے چچا سے اجازت لے کر اور ان کی لونی سمیا سے شادی کی ان سے پھر حضرت عمار ہوئے ہیں امار ابن یاسر اور عمار کی والدہ سمیا رضی اللہ تعالیٰ علوم یہ کا ایک قربا تھا وہ شریف آدمی مر گیا تو پھر ابو جہل جو ہے اس کو اختیار ہو گیا ان پر اس نے پھر جو پرسیکیوٹ کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے اس خاندان کو بدترین جو ایزائیں دی گئی ہیں وہ اس خاندان کو دی گئی ہیں فضا حسن پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائے فیضہ تینہ پھر اگر وہ کوئی غلط کام کرے اگر کوئی وہ جو ہے بے حیائی کا کام کرے فال ہند نہ مادل موسنات تو انہیں آدھی سزا دی جائے گی اس کی کہ جو شادی شدوں کو دی جائے گی اب یہ جو ہے چونکہ ابتدائی احکامات ہیں ابھی تک تو نظم کا حکم آیا ہی نہیں ہے ابھی تک سو کا حکم بھی نہیں آیا ہے ابھی تو یہ تو آزو تو کوئی بھی انہوں نے اپنا طریقہ مقرر کر لیا ہے کہ اتنا کچھ ہم ماریں گے تو اس میں البتہ ذہن میں رکھا جائے کہ اس میں یہ ہے کہ جو یہ لونی ہے منکوہا اس کو اگر سزا دینی ہے کسی اس اسی طرح کے جرم کی تو اس کی سزا بھی آدھی ہوگی اس لیے کہ ایک شریف خاندان کی عورت جسے پروٹیکشن حاصل ہو اس کا معاملہ اور ہے اور ایک اس بیچاری غریب لونی کا معاملہ اور ہے زیادہ لمن خشی آنا تب ان کو یہ رعایت بھی کہ مسلمان لونیوں سے نکاح کر لو یہ بھی تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہیں اندیشہ ہو فتنے میں پڑنے کا جو اپنی شہوت اور جنسی جذبے کو روک نہ سکتے ہو کہ اگر ان کے لیے نکاح کی کوئی شکل نہیں بنتی ہے تو ہو نہ جائے کہ کہیں کسی غلط کام میں ملوث ہو جائیں ورنہ یہ کہ وان تصبرو اگر تم صبر کرو تو چونکہ عام طور پر جو باندھیے تھیں ان کا کردار اونچا نہیں تھا اس معاشرے میں تو بہتر یہ ہے کہ ان سے نکاح کرنے سے تم بچو اور تحفظ کرو اس میں بہتری ہے وسبروں خیر الرحم اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اللہ غفر الرحیم اللہ غفر الرحیم اللہ اب یہ چونکہ کچھ احکام آ رہے ہیں تو ایک فلسفے کی باتیں آ رہی ہیں اب چند بسا ایسا ہوتا ہے کہ احکام کو انسان اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو تو آدمی کی طبیعت ہے فطرت ہے یہ بات کو محسوس کرتا ہے بلکہ عیسائی تو میں نے ایک مرتبہ انیس سو ستر میں تقریر سنی تھی کرسمس گزاری تھی لندن میں تو انہوں نے کہا تھا کہ شریعت لانت ہے خواب ایک انسان کو یہ آرام ہے یہ آرام ہے یہ آرام ہے رک نہیں سکا ہے اب دل اس کا میلہ ہو جائے گا گلٹی کانشنس ہو جائے گا گلٹی کانشنس سے اس کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی یہ ساری گندگی کہاں سے پیدا ہوئی کہ آپ نے حرام حلال کا فلسفہ چھڑا سب حلال کا چھٹی ہو جائے تو ایسے ایسے فلسفے بھی دنیا میں ہیں اور یہ میں نے تقریب انیس سو سن انتر میں لندن میں کرسمس کے دنوں میں یورید اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا کہ تمہارے لیے ان چیزوں کو واضح کر دے بیاکم سولن الز الم قبل اور تمہیں ہدایت دے ان راستوں کی کہ جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے وہ تمبا علیہ اب اس میں دونوں طرف جائے گا پہلے کے نیکوکار بھی تھے پہلوں کے بدکار بھی تھے نیکوکاروں کا راستہ تم اختیار کرو عَلَيْهِمْ اور دوسرے راستوں سے تم بچ سکو عَلَيْهِمْ چاہتا تمہارے اوپر تم پر عنایت فرمائے واللہ اللہ الحکیم اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے واللہ علیکم دوبارہ پھر وہ اللہ چاہتا ہے تم پر مہربانی فرمائے شاہباد اور وہ لوگ جو شاہباد کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیل میدن عظیمہ کہ تم تو ایک طرف غلط راستے سے دور تک تمہارا جو ہے رجحان ہو جائے اور ادھر تم بھٹکتے چلے جاؤ آج جو بھی ہے عورت کی آزادی کی بنیاد پر ایمنسیپیشن کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں جو ہو رہا ہے ویبن لب ہے یہ سب کا سب سبگر حقیقت ان حدود اور قیود کو توڑ کر اور سارا یہ جنسی جو ہے نارکی پھیلانے کا ایک سازش ہے جو دنیا میں چل رہی ہے یریید اللہ و یخفف کو تم یہ رسم جو کہ بہت جا رہا ہے اللہ تم پر اللہ تم پر تخفیف چاہتا ہے جب تم ان چیزوں پر عمل نہیں کرو گے معاشرے میں بدگمانیاں پھیلیں گی فساد ہوگا گندگیاں ہوں گی جھگڑے ہوں گے بدگمانیاں ہوں گی یہ سارا کچھ ہوگا تو اللہ سے تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے وہ کھلے کل انسان اور انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور اس کے اندر کمزوری کے پہلو بھی ہے جہاں بہت اونچا پہلو ہے روح ربانی پھونکی گئی ہے وہاں یہ نسب تو اس کے اندر ہے اور اس کے اندر جو ہے ظور کے پہلو موجود ہے یا اہل ایمان اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو اللہ تجارت سوائے اس کے لیے تجارت ہو تجا تراو بالکل تمہاری باہمی رضامندی سے یہ جوتا ہے دو سو روپئے کا ہے آپ کو منظور ہے دو سو دیجیے جوتا لے لیجئے یہ آپ کی باہمی رضامندی سے سودا ہے وہ ہو گیا لیکن یہ کہ اس سیدھے سادے اور صحیح اور طریقے پر ایک عذاف بات ہے کچھ نہ کچھ تو آپ نے نفع اس میں سے کمایا ہے آپ نے محنت کی ہے کہیں سے لائے ہیں سٹور کیا ہے دکان کا کرایہ دیا ہے لیکن اس کو وہ گرج نہیں کرے گا لیکن جھوٹ بول رہے ہیں خدا کی قسم کھا رہے ہیں کہ میں نے تو اتنے کر لیا اب یہ ہو گیا تم آپ نے اپنی ساری محنت بھی ضائع کی اور آپ نے حرام کما لیا اور یا کوئی اور طریقے ہیں بال ہڑپ کر رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں یا لا یادین اللہ تعلو امبالکم بینک ان الرا ممکن ولا تقلو الفسکم اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو تمدن کی جڑ دو چیزوں پر ہے احترام جان احترام مال میرے لیے آپ کا مال محترم ہے آپ کی جان محترم ہے میں اسے کوئی غزل نہ پہنچاؤں آپ کے لیے میرا مال میری جان میرا جسم محترم ہے اسے کوئی گدن نہ پہنچائے اگر تو یہ جنٹل مین ایگریمنٹ ہمارا چلتا ہے تب تو ہم ایک معاشرے میں رہ سکتے ہیں ایک ملک میں رہ سکتے ہیں اور اس میں اطمینان ہوگا سکون ہوگا چین ہوگا اور جہاں یہ دونوں احترام ختم ہو گئے جان کا نہ مال کا تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سکون کہاں سے آئے گا اطمینان کہاں سے آئے گا چین کہاں سے آئے گا ان اللہ تعالب رحیمہ یقین اللہ تعالیٰ پر بہت ہی مہربان ہے ادوانند ظلم اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا دو کام چوری اور دھوکہ اور قتل ظلم اور ادوانندی کے ساتھ ظلم کے ساتھ فسوفا نسلی نارا تو اسے تو ہم جھوک دیں گے آگ میں وہ کانزال کال اللہ یا اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے یہ نہ سمجھنا کہ کیا اللہ تعالی تمام نو کو جانو میں دے گا یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے عبارت اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفا علی و کو ملایا